بسم اللہ الرحمن الرحیم نور الحدا کلاں تصنیف حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ باب ششم حسہ دوم جو شخص پوری توجہ کے ساتھ روح محمد صلی اللہ علیہ و وسلم سے دم لیتا ہے وہ صفات القلوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متصف ہو کر دنیا و آخرت میں محبوب محمد صلی اللہ علیہ وَََََََہ وسلم بن جاتا ہے ابیات خدا کو محمد صلی اللہ علیہ ول وسلم سے جدا نہ کر کہ اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی تو خدا کو پا لے گا اس علم کی تعلیم مجھے نبی علیہ اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہوئی ہے جو میرا طالب بنتا ہے وہ ولی اللہ بن جاتا ہے جو شخص ناظرات و حضرات کی اس راہ سے واقف ہو جاتا ہے اور نگاہ کی اس قوت و تفیق سے مشرق سے مغرب تک کی کل و جز مخلوق کو اپنے قبضہ و تصرف میں لانا سیکھ لیتا ہے تو وہ اتنا صاحب اختیار فقیر بن جاتا ہے کہ چاہے تو گدا کو بادشاہ بنا دے چاہے تو بادشاہ کو معزول کر دے جو شخص اس میں اللہ ذات کی کنہ کو جان لیتا ہے اور مشق وجودیہ سے اس میں اللہ ذات کو اپنے وجود پر تحریر کر لیتا ہے تو سر سے قدم تک اس کے ساتھوں اندام پاک ہو جاتے ہیں اس کا مرتبہ محمود ہو جاتا ہے اور اس کا نفس مردود مر جاتا ہے جو شخص کے ذریعے اپنے جسم کو اس میں اللہ ذات کے ساتھ اس طرح یکجا کر لیتا ہے کہ جس طرح سیاہی کاغذ کے ساتھ یکجا ہو جاتی ہے تو وہ ولی اللہ کے اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے جس کی ابتدا و انتہا ایک ہوتی ہے اسے تمام عمر ریاضت چلے خلوت مجاہدے کی حاجت نہیں رہتی یہ راہ ہے ان کاملین کی جو باطن شفا اور این نما ہوتے ہیں بیت میرے مرشد میرے پیشوا اور میرے راہبر محمد علیہ السلات وسلام ہیں مجھے ان سے نگاہ رحمت نسیب ہوئی ہے یہ مراتب اس ناظر کے ہیں دینی حضوری حاصل ہوتی ہے بیت میں ناظر خدا اور حاضر نبی علیہ السلاط وسلام ہوں اس لیے شریعت قابل اور دین احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قوی ہوں جان لے کہ جو شخص قرب الہی کی حضوری اور حاضرات اس میں اللہ ذات کا سلک سلوک جانتا ہے اسے کیا ضرورت ہے کہ دعا مانگنے کے لیے لب کشائی کرے کہ دعا تو وہ مانگتا ہے جو خام ہو احمق ہو اور ادھورا ہو خبردار پائے سے خطرات وہمات اور وسوسہ ہے اللہ ہو کے سوا ہر چیز غیر اور باطل ہے اسے دل سے مٹا دے اے احمق نادان مشاہدہ معرفت اور دیدارے پروردگار کا منکر نہ بن کف شرک کا زنار اپنے گلے سے اتار پھینک اور اس سے ہزار بار توبہ استغفار کر اللہ تعالی کی نگاہ رحمت ناظروں پر رہتی ہے اور انہیں ناظر کا خطاب اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ دیدارے پروردگار سے مشرف ہوتے ہیں یاد رہے کہ بندے اور رب کے درمیان کوئی پتھر پہاڑ یا دیوار کا پردہ نہیں ہے جو دل نگاہ इलाही الہی سے بیدار ہو جاتا ہے اس کے سامنے سے سارے जाते اٹھ جاتے ہیں اور وہ چشمے اے پورے یقین و اعتبار کے ساتھ بیدار الہی کرتا ہے تو جانتا ہے کہ بندی اور رب کے درمیان سال ہر سال کی مسافت کا حجاب نہیں ہے جو شخص اپنی خودی کا پردہ ہٹا دیتا ہے وہ ایک ہی دم میں دیدار الہی سے مشرف ہو جاتا ہے ادارے الہی کی یہ عطا اور بخشش مرشد کامل قادری سے حاصل ہوتی ہے وہ کون سی راہ ہے کہ جس میں بندہ رات دن گونا گو اور انواہ و اقسام کے کھانوں سے پرشکم ہونے کے باوجود پل بھر کے لیے بھی یا ایک دم کے لیے بھی ادارے خدا حضور کرب خدا سے جدا نہیں ہوتا ہاں ایسا تصور حضور تصور کبور توجہ اور تصور وجود مغفور سے ہوتا ہے تصور اس میں اللہ ذات کرنے والا دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا یا تو تصور اس میں اللہ ذات کی توفیق صاحب تصور کو اللہ تعالی کی حضوری میں پہنچا دیتی ہے یا اللہ تعالی کو سابق تصور پر مہربان کر دیتی ہے تصور چار ہیں جو آدمی ہوا سے تصور کرتا ہے تو تصور ہوا سے اس کا وجود ہوا میں اڑنے لگتا ہے جو شخص آگ سے تصور کرتا ہے تو تصور آگ سے اس کا وجود آگ کا انگارا بن جاتا ہے جو شخص پانی سے تصور کرتا ہے تو تصور آب سے اس کا وجود آبے دریا میں پہنچ جاتا ہے اور حباب کی طرح پانی پر تیرنے لگتا ہے اور جو شخص خاک سے تصور کرتا ہے تو تصور خاک سے اس کا وجود خاک بن کر خاک میں مل جاتا ہے سو تصور چار ہیں یعنی وادی آتشی آبی اور خاکی لیکن ان چار تصوروں پر غرور نہ کر کہ قربِ الٰہی کی حضوری میں تصورِ فنا و بقا ان سے بہت آگے ہے سب سے پہلے طالبِ اللہ ان چار تصوروں سے مقامِ عزل، مقامِ عبد، مقامِ دنیا اور مقامِ اقبع کے چار مقامات پہن کرتا ہے اس کے بعد تلقین کے لائق بنتا ہے بیت جو آدمی خدا کے ساتھ یکتا ہو گیا وہ نفس و شیطان و ہوا سے خلاصی پا گیا یہ مراتب ان اہل دل حضرات کو نصیب ہوتے ہیں جو صاحب تصور اور صاحب تصرف ہوتے ہیں طالب اللہ سب سے پہلے اللہ تعالی کے فیض و فضل و عنایت سے ریاضت و رنج کے بغیر حضرات اس میں اللہ ذات سے پندرہ علم پندرہ حلم پندرہ حکمتیں پندرہ کیمیا اور پندرہ گنج حاصل کرتا ہے جس سے اسے اتنی گنایت نصیب ہوتی ہے کہ اسے کوئی شکایت نہیں رہتی اور وہ ہر ملک کو ہر ولایت پر غالب آ جاتا ہے جو شخص سب سے پہلے یہ مراتب حاصل نہیں کرتا وہ چاہے تمام عمر ذکر فکر اور ریاضت کے پتھر سے سر ٹکراتا رہے عارف واسل ہرگز نہیں ہو سکتا پہلے وہ یہ گنج حاصل کرے گا اس کے بعد فکر و ہدایت میں قدم رکھے گا یہ تمام بخش نور الخدا سے حاصل ہوتی ہیں کیونکہ وہ الہی تک پہنچانے اور واصل بحق کرنے کا وسیلہ و پیشوا اور رفیق با توفیق ہوتا ہے وہ رہبر راہ خدا اور خلق کا رہنما ہوتا ہے صاحب حق یقین اور اعتبار طالب صادق کو نصیب ہونے والے پندرہ علم و پندرہ کیمیا پندرہ حکمتیں اور پندرہ گنج یہ ہیں پہلا گنج حکمت این ال علم ہے جو اللہ حی و قیوم کے قریب سے حاصل ہوتا ہے اسے عمل علوم کہتے ہیں کہ تمام علوم اسی سے حاصل ہوتے ہیں دوسرا گنج کیمیائے توحید ہے تیسرا گنج کیمیائے معرفت اللہ, اللہ ہو ہے چوتھا گنج کی میائی فنافی اللہ ہو ہے پانچواں گنجے کی بقا بکار ہے چھٹا گنجے کی میائی لاہوت لا مکان ہے ساتواں گنجے کی احادیث و قرآن کی تفسیر با تاثیر ہے آٹھواں گنجے کی روشن ضمیری اور دونوں جہان کی امیری ہے نواں گنجے کی علم تکثیر یعنی علم دعوت قبول ہے جس سے مشرق سے مغرب تک تمام جہان کو اپنے قبضہ و تصرف میں لایا جاتا ہے دسواں گنجے کیمیا وہ عالمگیر مرتبہ ہے کہ جس سے سنگے پارس ہاتھ آتا ہے گیارہواں گنجے کیمیا ان میں اکثیر ہے یعنی کیمیا گری کا ہنر مرشد کامل سے حاصل کرنا ہے بارہواں گنجے کیمیا وہ ولایت ہے کہ جس میں لا شکایت ہے اور اس سے بندہ ولی اللہ عالم بلا اور صاحب نظر عارف بنتا ہے تیرواں گنجے کیمیا دیو خبیس نفس امارہ کو مارنا ہے کہ وہ وجود کے اندر ایمان کا چور ہے جو شیطان سے مل کر نقصان پہنچاتا ہے چودواں گنجے کیمیا ترک و توقل ہے جس سے بندہ کل و جز کی ہر چیز پر غالب آ جاتا ہے اور علم کے ذریعے جا کی دستگیری کرتا ہے اور پندرہواں گنجے کیمیا ان جملہ خزائنے علم و حکمت کو فقیر کامل سے حاصل کرنا ہے فقیر کسے کہتے ہیں فقیر فیض و فضل الہی بخشنے والا ہوتا ہے فقیر وہ ہے جو ایک ہی توجہ و یہاں سے طالب اللہ کی زبان پر اس میں آزم کا ورد جاری کر دے جب طالب اللہ ہدایت و غنایت کی کیمیا کے کی یہ تمام خزانے اپنے تصرف میں لاکر انہیں زیر عمل لاتا ہے تو اس کے وجود میں کسی قسم کا افسوس و غم اور اربان باقی نہیں رہتا کیونکہ وہ ظاہر و باطن کے تصرف و تصرف کا ہر علم جان لیتا ہے یہ راہ فرمائش کی نہیں بلکہ نمائش کی راہ ہے یہ راہ امتحان کی راہ ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور باں ایا مشاہدہ کرنے کی راہ ہے کہ طالب اپنی زبان سے ایا کو بیان کرتا ہے ایسا نادر مرشد کامل دنیا میں بہت کم پایا جاتا ہے میری یہ بات میرے اپنے حال کے عین مطابق ہے اور اللہ کا علم ہی میرے حال کے لیے کافی ہے معرفت وصال کا انتہائی مرتبہ یہ ہے کہ طالب جب چاہتا ہے الہی سے مشرف ہو جاتا ہے اور جب چاہتا ہے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو جاتا ہے وہ کون سی راہ ہے یہ انتہائی راہ حضرات اس میں اللہ ذات کی راہ ہے جو اگر کسی طالب اللہ پر ابتدا ہی میں کھول دی جائے تو وہ کمال کو پہنچ جاتا ہے تصورے اس میں اللہ ذات کا علم وہ علم ہے کہ تمام علوم اسی ایک علم میں آ جاتے ہیں اور کیمیا اور حکمت کے جملہ خزانے اسی علم سے ظاہر ہوتے ہیں اس علم کو علم کل کہا جاتا ہے اس میں اللہ ذات کا یہ علم کل اقل کل کے حامل عارفان خدا اور طالبان صادق جان فدا کو نصیب ہوتا ہے اس علم کی مثال روشنی کی سی ہے جیسے روشنی ایک چراغ سے دوسرے چراغ تک اور آفتاب سے محتاب تک منتقل ہوتی ہے اسی طرح یہ علم بھی ایک نبی سے دوسرے نبی تک اور ایک ولی سے دوسرے ولی تک منتقل ہوتا رہتا ہے یہ علم کسی کو قصد کے ذریعے یا رسم و رسوم کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا یہ تو اللہ حیوم کا وہ علم ہے جو سینہ بہ سینہ چلتا ہے یہ علم کینہ نہیں کہ کینہ سے بڑے علم سینہ ہونا چاہیے نہ کہ علم در سینا علم درس و تدریس یہ علمی کل توجہ با توجہ تصور با تصور توحید با توحید تجرید با تجرید تفرید با تفرید اور توقل با توکل منتقل ہوتا رہتا ہے حضور علامات وسلام کا فرمان ہے ہر مکتوب کا اسم اس کی گٹلی اور علم اس کا مغز ہوتا ہے اسی طرح یہ علم کل قرب با قرب حضور بحضور نور با نور غفور بغفور توفیق با توفیق تحقیق با تحقیق اور تصدیق با تصدیق منتقل ہوتا رہتا ہے جیسا کہ صدق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا حضرت غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فکر و خلقی صلی اللہ علیہ و وسلم منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے اس نے اللہ ذات کی تاثیر سے دل روشن ہوتا ہے اور طالب اللہ کے وجود میں ایسا لا ایسا لامتناہی و لا رب ہدایت بخش ان میں غیب الغیب پیدا ہو جاتا ہے جو فیض و فضل کا نیم البدل اور عطائے الہی ہوتا ہے یہ مرتبہ فقیر واصل کا ابتدائی مرتبہ ہے فقیر کو نبی کریم علیہ السلاط وسلام کی بارگاہ سے دو عظیم لشکر بخشے جاتے ہیں ایک لشکر خلق اور دوسرا بغیر فوج کشی کے تمام ممالک کو اپنے قبضہ اور تصرف میں لانے کی قدرت کا لشکر یہ بھی حاضرات اس میں اللہ ذات کے علم میں لبنی کی برکت ہے بیت میں ہر عہم کو اللہ تعالی کی بارگاہ قرب و حضور سے بیان کرتا ہوں اسے کوئی باشعور عالم باللہ ہی سمجھ سکتا ہے اے دانا یاد رکھ کے علم و تقوا سے مرتبہ بہشت حاصل ہوتا ہے اور جہالت و کفر سے نجس و مردار دنیا کی نجاست حاصل ہوتی ہے جو اہل جہنم کا مرتبہ ہے علماء و فضلاء و, و درویش فکرا کے تمام مراتب سے مرتبہ ایک قاضی بلند تر ہے وہ کاز جو رشوت و ریا و سیم و کے نزدیک کے جاتا وہ کاضیق جس پر خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں قاضی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک قاضی ظاہر اور دوسرا قاضی باطل آدمی کے وجود میں نفس و روح اپنے باہمی معاملات میں مدعی اور مدعا علیہ کی ماند ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنے والا توفیق الٰہی سے صفت القلوب کا حامل حق شناس قاضی ہوتا ہے عادل محاسب فیصلہ سناتا ہے کہ باتیں موزی نفس کو قتل کر کے مار دیا جائے اور روبرے حقیقی کو حق رسیدہ کر دیا جائے تاکہ وجود کی مملکت کا ہر دارل دارالمن بن جائے اور کراما و موت کے نیک و بد امال کا ریکارڈ پیش کر کے اس آیت مبارکہ کے مطابق گواہی دیتے ہیں فرمانے الہی ہے قیامت کے دن ہم لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بانے حال سے ان کے اعمال کی گواہی دیں گے پس انسان کامل کے وجود تلسمات کے لیے موت حیات کا ہر ایک مرتبہ علم نیمل بدل کے ساتھ اسم و مسمی کا گنج ممہ ہے جو شخص مرشد کامل سے علم نیم بدل نہیں پڑتا اور پت الما دراجات کا نیمل بدل نہیں جانتا وہ احمق و بے عقل ہے کہ نفس امارا کی قید میں رہ کر ظاہری و باتمی علوم سے محروم رہتا ہے نیمل بدل کیا ہے نیمل البدل اعتبار و یقین کا مرتبہ ہے وہ کئی قسم کا ہوتا ہے مثلا نیم البدل ان میں نیم البدل حال جو ذکر فکر و ورد وظائف کا سمرہ ہے نیم البدل سکر سہو قبض بست خطرات و خام خیالی نیم البدل الحام ایام لاہوت لا قرب و وصال نیم البدل مشاہدہ امال و افعال جمال کہ جس سے ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے وہ نیم البدل کہ جس سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری نصیب ہوتی ہے اور ماضی و حال و مستقبل کے حقائق معلوم ہوتے ہیں نیم البدل فیض و فضل کا وہ مرتبہ ہے جو عارفوں کو روز ازل سے حاصل ہے اس کا تعلق نہ تو خطو خال سے ہے نہ حسن پرستی سے ہے اور نہ سرود و ہوا سے پیدا ہونے والی مستی نفس سے ہے کیونکہ ان چیزوں کا تعلق افتدائی مراتب سے ہے اور یہ طالب اللہ کو قرب خدا سے دور ہٹا دیتی ہیں یہ سب چیزیں باعث وسفسا و ہیلائے شیطان ہیں جہاں راز الہی ہے وہاں صورت و آواز کی ضرورت نہیں کہ کھلی آنکھیں رکھنے والا صاحب دید و مشاہدۂ بین عالم مجاز سے بے نیاز ہوتا ہے ابیات آنکھیں تھیں کہ دیدارے الہی میں گم ہو گئیں نفس تھا کہ ہوا میں غرق ہو گیا دل تھا کہ دائم خدا ہو گیا اور روح تھی کہ مصطفیٰ علیہ السلات و سے جا ملی جب یہ چاروں مجھ سے نکل گئے تو میرا نام کہاں باقی بچا باہو میں گم ہو گیا ہے اب وہ نام و نموس کو سلام الوداع کہتا ہے سو جس کسی کے وہم و فہم میں نیم البدل کے یہ مراتم آ جاتے ہیں وہ ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے اسے ہر مقام کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اور وہ معرفت و فکر میں کامل ہو جاتا ہے نیم البدل کے جتنے بھی درجات ہیں وہ سب کے سب آیات قرآنی کا کرنے کا حاصل ہوتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالی کے قرب و حضوری کا مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے اسے نا فرمانی کی راہ بھی یاد نہیں رہتی کیونکہ اس کے سامنے کوئی حجاب باقی نہیں رہتا جو شخص بے حجابی کے اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے وہ تمام سواب اسی بے حجابی سے پاتا ہے بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل ہے اس لیے میں اللہ کے سوا کسی سے تعلق نہیں رکھتا اور اللہ ہی میرے لئے کافی ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے فقر جب کامل ہوتا ہے تو اللہ ہی ہوتا ہے فقر کا یہ کمال مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ نگاہ محمدی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جسے مرشد کامل اپنی توجہ سے حضور علیہ اللاط وسلام کی بارگاہ میں پہنچا کر ان کی نگاہ کرم سے یہ منصب و مرتبہ دلوا دیتا ہے سن اگر تو وقل بند ہے تو ہوش سے کام لے اور اگر تو عالم فاضل ہے تو کان لگا کر سن لے کہ مرتبہ دیدار الہی سے مشرف ہونا معرفت توحید کا حاصل کرنا اور انوار تجلیات پروردگار دگار کا مشاہدہ کرنا آسان کام ہے لیکن مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کی حضوری حاصل کرنا بہت مشکل و دشوار ہے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کی حضوری حاصل کرنا آسان کام ہے لیکن حکم و رضائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہنا بہت مشکل و دشوار کام ہے اور حکم و رضائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہنا آسان کام ہے لیکن مرتبہ فناء و بقا مرتبہ تفیق تحقیق مرتبہ تصور و تصرف مرتبہ تفکر و توجہ مرتبہ بحق رفیق و علم و تحیک مرتبہ قرب حضور و روحانیت دعوت کبور حاصل کرنا بہت مشکل و دشوار ہے کیونکہ ان تمام مراتب کو موتو قبلہ انت موتو مرنے سے پہلے مر جاؤ کا مرتبہ کہتے ہیں جب طالب کہتا ہے لا لہا تو مرتبہ موت پر پہنچ جاتا ہے اور باطنی طور پر مر کر موت اور روحانیت کے احوال سے واقف ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بعض روحانی مقام علیم میں ہے اور انوارے بھیشت کے گلشن بہار سے مطف اندوز ہو رہے ہیں اور بعض مقام سجین میں نعرے جہنم سے مہذب ہو رہے ہیں جب طالب کہتا ہے ان اللہ تموت تو قبل ان تم کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے جہاں موت اسے حیات دکھائی دیتی ہے اور وہ موت کے بعد کی زندگی پا کر قیامت کے میدان حشر میں پہنچ جاتا ہے وہاں اپنے عمال نامے کے حساب کتاب سے فارغ ہوتا ہے اور پلے سراط سے گزر کر بشت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں وہ اپنے مبود کے سامنے پانچ سو سال تک رقو میں اور پانچ سو سال تک سجود میں رہتا ہے اور جب وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ تو شرابن توہورا کا جام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے پیتا ہے اور مشرف دیدار ہو کر رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جو شخص خواب یا مراقبے یا بیداری کی حالت میں حضوری کے اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ و علیہ وسلم کی نظر و توجہ سے کلمہ طیب کو اس کی کنا سے پڑھ لیتا ہے تو وہ کل و جز کے اول و آخر اور ظاہر و باطن کی حقیقت کی تحقیق کر لیتا ہے جس سے کلمائے طیب پر اس کا اعتبار و یقین پختہ ہو جاتا ہے جو شخص لاء لاہ کی نفی کو جان لیتا ہے تو وہ ہر خفی کو جان لیتا ہے اور دنیا و آخرت کی کوئی چیز بھی اس سے مخفی و پشیدہ نہیں رہتی جو شخص لا اللہ کو اس کی کنا سے پڑھ کر مرتبہ اسبات اللہ اللہ پر پہنچتا ہے تو اس پر اسبات کے تمام درجات کھڑ جاتے ہیں تو اسبات اللہ, اللہ کو کیا جانے کی اسبات کا یہ مرتبہ انسان کو نصیب ہوتا ہے نہ کہ حیوانوں کو اور تو محمد رسول اللہ کا محرم کس طرح ہو سکتا ہے جب تک کہ بات توجہ سے تو خود کو ہر میں روزے مبارک پر لے جا کر نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام نہیں ہو جاتا بس معلوم ہوا کہ لا الہ قاتل نفس ہے اللہ دل کو زندہ کرنے والا ہے اور محمد رسول اللہ روح کا انعام ہے کلمہ طیب آفتاب کی مانند ہے جس کے وجود میں تاثیر کرتا ہے اپنی روشنی سے اس کے دل کو منور کر دیتا ہے عوام کلمہ طیب کو رسم رسوم سے پڑھتے ہیں اور خواص کلمہ طیب کو حضوری اللہ ہیو قیوم سے پڑھتے ہیں یعنی خواص کا کلمہ طیب پڑھنا موت و حیات کی حقیقت معلوم کرنا ہے اور مطالعہ اس میں اللہ ذات سے اسے رقم مرکوم کرنا ہے حضور علیہ سلاط وسلام کا فرمان ہے جس نے ایک مرتبہ کہا لا الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بلا حساب و بلا عذاب جنت میں داخل ہو گیا حضور علیہ سلاط وسلام کا فرمان ہے زبانی طور پر لا پر پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں لیکن خلوص دل سے پڑھنے والے بہت تھوڑے ہیں جان لے کہ کلمہ طیب کے چوبیس حروف ہیں اور ہر ایک حرف سے ہزارہ ہزار علوم منکشف ہوتے ہیں جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حضوری بارگاہ الہی حاصل ہو جاتی ہے ایک سیاہ دل آدمی کلمہ طیب کی اس حقیقت کو کیا جانے وہ ولی اللہ فقرما طیب کی کنم کے کمال تک پہنچ جاتا ہے اسے دائمی حضوری نصیب ہو جاتی ہے اس کے لیے زندگی اور موت ایک جیسی ہو جاتی ہے وہ کبھی حالت خوف میں ہوتا ہے اور کبھی حالت امید میں کبھی خود کو گھر پر موجود پاتا ہے اور کبھی خود کو قبر میں پاتا ہے کبھی وہ ظاہری علم کا مطالعہ کرتا ہے اور کبھی حضوری حق میں غرق رہتا ہے وہ دنیا اور اہل دنیا سے الگ تھلگ اور بیزار رہتا ہے اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں بلکہ اپنی زندگی کو عالم مماد میں لے جاتے ہیں اور مرنے کے بعد خود کو زندہ کر لیتے ہیں بعض عالم باللہ اولیاء اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ قبروں سے باہر آ کر اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں اور اپنے طالبوں کو ذکر کی تلقین کرتے رہے ہیں حضورت وسلام کا فرمان ہے خبردار بے اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر نکل مکانی کر جاتے ہیں وہ شخص دنیوی گھر میں اپنے نفس سے مفرور ہو جاتا ہے وہ قبر کے گھر میں صاحب مشاہدہ حضور ہو جاتا ہے اور اس کی روح فرحت پا جاتی ہے بیت آنکھوں کے اندھے کو دیدارے حق تالا نصیب نہیں ہوتا کہ اسے ددارے حق کے سوا کچھ اور ہی درکار ہوتا ہے وما لینا بلاول مبین